جی آ, جو لوگ سکائپ پر ہیں جیسا جی, جی, جی جزاکر اللہ آج ہمارا سبق جی جزاک ال سبق جی ناہوم ہے لیکن اس سے آ... پہلے ہم نے وہ سوالات کرنے ہیں جو سبق سبق خشتم کے حوالے سے تھے جس میں ہم نے اور ماہیت کے عنوان سے پڑھا تھا اور کلی کی اقسام پڑھی تھیں کلی ذاتی اور کلی عارضی ایک دفعہ سوالات پر جانے سے پہلے مختصر دوبارہ جائزہ لیتے ہیں کلی ذاتی کا اور کلی عارضی کا کلی ذاتی ہم نے کہا تھا کہ وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو گویا کہ وہ بولی جائے گی تو یا تو اس اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہوگی یا پوری حقیقت نہ بھی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک جز ضرور ہو اس صورت میں ہم اس کو کلی ذاتی کہہ دیتے ہیں جیسے کہ انسان اپنی جزیات یعنی زید عمر بکر کی این حقیقت ہے تو گویا کہ انسان جو ہے وہ آ... کلی ذاتی ہوا زید امر بکر کے لیے کیونکہ اس کی زید امر بکر جو ہے انسان کی حقیقت پوری پوری حقیقت ہے اور اگر ہم حیوان لیتے ہیں تو حیوان جو ہے یہ بھی کلی زیاد اگرچہ اپنی جزیات کی پوری پوری حقیقت نہیں ہے کیونکہ انسان ہونا بھی حیوان کے ماتحت داخل ہے اور بکری اور بیل ہونا بھی انسان کے حیوان کے ماتحت داخل ہے تو گویا کہ حیوان کہ اجزاء ایسے ہیں کہ جن پر حیوان ہونے کا اطلاق پوری پوری اس کی حقیقت اور ماہیت نہیں ہے لیکن تب بھی اگر ایک جزو تو وہ کلی ذاتی بن جاتی ہے اور کلی عرضی ہے جو نہ اپنی جزیات کی پوری حقیقت ہے اور نہ ہی حقیقت کا جزو ہے وہ حقیقت سے ہی خارج ہے جیسے کہ زاحق ہنسنا والا انسان تو یہ, یہ ایسی صفت ہے جو جس کا تعلق کسی شے کی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے ذہت ہسنا یا رونا یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے ساتھ ایک آ, ایک عارضی چیز ہے اسی لیے اس کو کلی عرضی کا جی یہ بھی نشیا میں سے بتائیے کہ کون سی کلی کس کے لیے ذاتی اور عارضی ہے جسم نامی یہ نامی کا مطلب جو ہے وہ بڑھنے والا ہے آ, اس کا مطلب معین یا خاص جسم نہیں بلکہ جس میں نامی سے مراد بڑھنے والا جسم تو بتائیے گا کہ جسم ہونا یہ نامی کے لیے یہ کلی ذاتی ہے کلی ارضی ہے <coughs> جی یہ کلی عرضی ہے یہ یعنی بڑھنا یہ جسم کی ماہیت نہیں ہے یا جسم کی حقیقت میں سے نہیں ہے کہ ہر جسم جو ہے وہ بڑھتا ہو یا جسم کی تاریف تعریف کرنا چاہیں ہم دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر ہم جسم کی تعریف کرنا چاہیں تو جسم کی تعریف میں یہ بات نہیں آئے گی کہ وہ چیز جو بڑھتی ہو کیونکہ پتھر بھی ایک جسم ہے لکڑی بھی ایک جسم ہے کاغذ بھی ایک جسم ہے اب ان کی حقیقت یا اس کی اگر ہم معین تعریف کرنا چاہیں کوئی ڈیفینیشن دینا چاہیں تو نو بڑھنا یہ اس کی حقیقت کے اندر شامل نہیں ہے کچھ ج... اجسام ایسے ہوں گے جو بڑھتے ہیں انسان کا جسم بڑھتا ہے درخت کا جسم بڑھتا ہے لیکن بہت سارے اجسام ایسے ہیں جن کا جسم نہیں بڑھتا تو گویا کہ بڑھنا کسی شے کا بڑھنا یہ اس کی حقیقت میں سے نہیں ہے جی جی جی بالکل اس کے بغیر جسم جسم ہی رہے گا اگر نامی نا ہونا نہ نا بھی پایا جائے تب بھی جسم تو رہے گا تو جی اگلی درخت انار جی اس کی سمجھ دیکھیے درخت ہونا جو ہے یہ انار کے لیے انار کے لیے درخت کا لفظ بولنا یہ کلی ذاتی ہے یا کلی ارضی ہے جی یہ کلی ذاتی بنے گی کیونکہ کیونکہ درخت وہ کلی ہے کہ جس کی یعنی انار ہونا جو ہے وہ اس کی اس کی جزیات کی پوری حقیقت یا اس کی حقیقت کا ایک جزو ہے یعنی اب درخت کے ماتحت جتنے بھی اس کے افراد آئیں گے یا اس کی حقیقت آئے گی اس میں انار بھی ہو سکتا ہے سیب بھی ہو سکتا ہے اس کے اور جو ہے وہ آ، آ، انواع اور اس کے ماتحت اور بھی افراد داخل ہو سکتے ہیں تو یہ انار کا انار جو ہے وہ درخت کے لیے یہ یہ اس کی پوری حقیقت تو نہیں ہے لیکن حقیقت کا جزو ضرور ہے کیونکہ درخت دیکھیے اب درخت یا تو انار کا ہوگا یا انگور کا ہوگا یا سیب کا ہوگا چاہے بیس ہزار قسم کے اس میں مختلف انواع داخل ہو جائیں لیکن انار کا ہونا یہ کوئی نہ کوئی نو تو بنے گی کوئی ایک حقیقت تو بنے گی درخت کی تو یہ انار ہونا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو درخت کے لیے یعنی اس کی حقیقت سے ہٹ کر ہو انار کا ہونا یہ درخت کی حقیقت ہی میں سے کی, کی حقیقت کے اندر داخل ہے یوں بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ درخت انار کو جس میں نامی کے ساتھ آپ کمپیر کرنا چاہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ تو دونوں صورتیں بن سکتی ہیں اگر جس میں نامی کو درخت انار کے ساتھ کمپیئر کریں تو بھی ٹھیک ہے لیکن الگ الگ کریں تو یہ زیادہ بہتر بنے گا فرس حیوان. جی. کیونکہ آگے... پتھر چلیں دونوں کر کے دیکھیں گے تو غرض اس سے ہے کہ ہمیں تمرین ہو جائے اور ہمیں پتہ ایک اصل دو مقصد یہ ہے دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں جی <coughs> اچھا اب اگلا اگلا دیکھیے میٹھا انار میٹھا جی جی یہ آپ کے بات ٹھیک ہے کیونکہ میٹھے کی صورت میں ہمیں انار کو کلی بنانا پڑے گا اور میٹھا جو ہے وہ اس کی یا تو حقیقت بنائیں گے یا اس کی حقیقت سے ہٹ کر بنائیں گے تو جی میٹھے انار کی صورت میں یہ بات واقعی آئے گی کہ ہم میٹھا کو کلی نہیں بنا سکتے انار کو ہمیں کلی بنانا پڑے گا کہ اس کے حقیقت کے افراد جو ہیں وہ میٹھا ہوں یا میٹھے نہ ہوں تو یہ یہ بھی بہتر ہے کہ میٹھا انار اور سرخ انار اور جسم نامی اور درخت انار لیکن اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پھر بھی رہے گی کیونکہ آگے جا کر مختلف اس میں الفاظ آئیں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کمپیر نہیں ہو پائے گا اچھا ایک دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں پھر دوسری مرتبہ دوسری طریقے سے بھی کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیے میٹھا انار, جی انار کے لیے یہ اس کی ایک ذات میں داخل نہیں ہے یہ اس کی حقیقت نہیں ہے یا اس کی حقیقت کی جزیات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایک اس کی الگ سے صفت ہے کہ بھی میٹھا ہے یا کڑوا ہے اگر میٹھا نہ بھی ہو تو بھی انار تو رہے گا اس کی حقیقت پہ تو فرق نہیں پڑے گا تو لہٰذا میٹھا ہونا انار کے لیے یہ کلی ارضی بنے گی جی ہاں ایسے ہی سرخ انار اب سرخی جو ہے وہ بھی انار کے لیے ایک ارضی ہے سرخی نہ ہو سفید انار ہو تو بھی انار تو رہے گا ہی اور انار کی حقیقت یا اس کی جو ماہیت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سرخی پر نہیں ہے جی آگے چلتے ہیں حیوان اور فرس جی حیوان اور فرس میں اگر تعلق دیکھا جائے تو جی بتائیے گا کہ یہ کلی ذاتی ہے یا ان کی یہ کلی ارضی ہے جی یہ کلی ذاتی ہے کیونکہ حیوان کی جو حقیقتیں ہیں اس میں فرس جو ہے وہ اس کی حقیقت میں داخل ہے اگرچہ حقیقت کا جرز ضرور ہے کیونکہ حیوان کے تحت حیوان ناطق بھی داخل ہیں اور دیگر حیوان جس میں حیوان ساحل یا دوسرے دیگر حیوان ناہک یہ یہ بھی شامل ہیں تو حیوان ایک ایسی ایک ایسی, ایسی کلی ہے جس کے مختلف افراد ہیں جس میں فرس جو ہے وہ اس میں سے کسی کوئی ایک فرد جو ہے وہ فرص بھی ہے تو حیوان کی حقیقت کا جز ضرور ہے فرض تو اس لیے یہ کلی ذاتی ہوا جی آگے چلتے ہیں قوی گھوڑا جی یہ عرضی ہے گھوڑے کو اگر ہم کلی مان لیں تو قوی ہونا گھوڑے کے لیے ایک عرضی ہے کیونکہ یہ اس کا ایک نہ اس کی حقیقت ہے نہ اس کی حقیقت کا کوئی جزب ہے گھوڑا قوی نہ بھی ہو تو بھی گھوڑا تو رہ گئی جی کشادہ مسجد یہ بھی عرضی ہے بالکل کیونکہ مسجد مسجد ہی رہے گی خواہ وہ کشادہ ہو خواہ وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو تو کشادگی کا ہونا مسجد کی حقیقت یا اس کی حقیقت کا جزو نہیں ہے جی جسم پتھر جی ہاں یہ کلی ارضی ہے کیونکہ پتھر پتھر جو ہے وہ جسم کا کی حقیقت مختلف حقائق ہیں جسم کے اس میں سے اس کی حقیقت کا کوئی ایک جز تو بنے گا ہی پتھر ہونا ان اجسام کے ماتحت جتنے بھی اجزا داخل ہوں اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک جز تو بنے گا ہاں البتہ اگر ہم کہتے ہیں سخت پتھر تو یہ سختی اور نرمی یہ پتھر کی حقیقت میں سے نہیں ہے البتہ جسم ہونا یہ پتھر کی حقیقت میں سے ہیں کہ ہر پتھر یا ہر جسم جو ہے وہ ہر پتھر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی جسم تو ضرور کہلائے گا اس کا جسم تو ہو گئی تو سختی اور نرمی یہ اس کی حقیقت میں سے شامل نہیں ہیں یہ اس کی خاصیات ہیں اس کی اس کے معتحت اس کے فوائد کہلیں جی آگے چلتے ہیں لوہا اور چاقو جی یہ بھی کل لی ہے کیونکہ ہر چاقو کو لوہا ہونا تو شامل ہے ہی کوئی بھی چاقو ایسا نہیں ہوگا جو بغیر لوہے کے ہو تو لوہا یعنی اس سے مراد صرف لوہا نہیں پیتل تانبا اسٹیل جو بھی کہلائے کوئی دھات ہے مراد لوہے سے تو چاقو جو ہونا جو ہے وہ لازم ہے کہ اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ لوہا اس کی لوہے کی حقیقت یا اس کی حقیقت کا ایک جز جو ہے وہ چاقو بن سکتا ہے البتہ اگر تیز چاقو بولیں گے تو تیزی یا نرمی یا سختی یہ چاقو کے لیے ضروری نہیں ہے اس کی حقیقت نہیں ہے تو یہ کلی ارضی بنے گی آگے چلتے ہیں تلوار یہ خالی ہے اس کو تیز تلوار کے ساتھ جوڑ لیں تلوار اور تیز تلوار تو تیزی جو ہے وہ تلوار کے ساتھ کلی ارضی بنے گی کلی ذاتی نہیں بنے گی کیونکہ تیز تلوار اگر تیز نہ ہو کند ہو بالکل ہی کند ہو چلتی ہی نہ ہو تو بھی تلوار تو تلوار ہی رہے گی تیزی یہ اس کی حقیقت یا اس کی حقیقت کا جزو نہیں ہے باہر کیف اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کون کس کے لیے کیا ہے لیکن اصل مقصد جو ہم نے سمجھنا تھا وہ یہ تھا کہ اصل یعنی اگر تو کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اپنی جزیات کی پوری حقیقت یا پوری حقیقت نہیں لیکن اس کا جزو ہے تو اس کو تو ہم کلی ذاتی بول دیں گے اور اگر کوئی دوسری چیز ایسی ہے جو اس کا نہ حقیقت ہے نہ حقیقت کا جزو ہے تو وہ اس کے لیے کلی عرضی بن جائے گی بس سمجھنے کی چیز یہ ہے باقی اس کو آپس میں اکٹھا کمپیئر کر لیں دو کو ایک دوسرے کے ساتھ کر لیں وہ جس طرح بھی کرنا چاہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ہم آگے چلتے ہیں سبق نہم کی طرف ذاتی کی تین قسمیں ہیں کلی ذاتی کی بات ہو رہی ہے کلی ذاتی کی تین قسمیں ہیں جنس, نو فصل اب یہ جنس ہو یا نو ہو یا فصل ہو بس ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم کلی ذاتی کی قسمیں پڑھ رہے ہیں اور ذاتی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنی جزیات کی یا تو پوری حقیقت ہوگا یا پوری حقیقت نہیں لیکن اس کا ایک جزو ہوگا گویا کہ کسی نہ کسی درجے میں جنس کے اندر بھی ناؤ کے اندر بھی فصل کے اندر بھی اپنی اصل یعنی کلی سے اس کا اس کا تعلق جو ہے وہ حقیقت والا ہوگا حقیقت والا ہوگا اب آگے چلتے ہیں جنس جنس وہ کلی جاتی ہے جو ایسی جزئیات پر بولی جاوے کہ ان جزئیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے حیوان کہ اس کی جزئیات انسان بقر غنم ان سب کی حقیقتیں جدا جدا ہیں دوبارہ دیکھیے جنس وہ کلی ذاتی ہے کہ جو ایسی جزئیات پر بولی جاوے کہ ان جزئیات کی حقیقتیں الگ الگ ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ, کہ جنس ہم نے کہا کہ وہ کلی ذاتی ہے جو جزئیات پر بولی جائے گی ٹھیک ہے پہلی بات تو یہاں تک مکمل ہوگی کہ اس کی آگے جزئیات ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ جو جزیات ہیں اس جنس کی یا اسکلی کی ان ان میں سے ہر جزیات کی حقیقتیں جو ہیں ہر جزی کی جو حقیقتیں ہیں وہ الگ الگ ہیں مثال حیوان اس حیوان کے تحت حیوان کے تحت انسان بھی داخل ہے یہ ایک جزی ہے بقر بھی داخل ہے یہ ایک جزی ہے غنم بھی داخل ہے یہ ایک جزی ہو گئی اب انہوں نے تین جزئیات دے دی اور ان تینوں کا اطلاق حیوان پر ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ حیوان کا اطلاق ان تینوں پر ہوتا ہے اگر ہم حیوان بولیں تو اس سے ہم انسان بھی مراد رہ سکتے ہیں اس سے ہم بکر بھی مراد رہ سکتے ہیں اس سے ہم غنم بھی مراد رہ سکتے ہیں کیونکہ حیوان حیوان ناطق بولیں گے تب تو صرف انسان مراد ہوگا اگر صرف مطلق انسان بولیں گے تو انس... مطلق حیوان بولیں گے تو حیوان کے تحت انسان بھی داخل ہے اور ح... بکر غنم وغیرہ یہ بھی داخل ہے لیکن اب دیکھیے کہ ان کی جو حیوان کی جو جزیات ہیں انسان یہ اس کی حقیقت الگ ہے بکر غنم کی حقیقت الگ ہے انسان کی جزیات انسان کی حقیقت کیا ہے یہ حیوان ناطق ہے اور بکر غنم کی خصوصیات کیا ہیں کہ کوئی جو ہے وہ حیوان معاشی ہے کوئی حیوان زور ہے یا جو بھی ان کا ان کی تعریف کی جائے لیکن ہر ایک کی حقیقت جو ہے وہ جدا جدا ہے آگے چلتے ہیں فصل فصل نو نو نو وہ کلّی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جاوے کہ ان جزیات کی حقیقت ایک ہی ہو جیسے انسان اب انسان کے ماتحت جتنے بھی افراد بولے جائیں گے یا اس کے ماتحت جتنی بھی جزیات ہوں گی انسان کے ماتحت وہ یہی زیاد عمر بکری ہوں گے نا انسان کے ماتحت یہی زیاد عمر بکری یا اس جیسے اور بیس انسان بول لیکن ہوں گے تو وہ سب انسان ہی تو گویا کہ زید کی حقیقت بکر کی حقیقت عامر کی حقیقت ان سب کی حقیقت ایک ہی جیسی ہے ان سب کی حقیقتیں آپس میں ایک ہیں تو اگر ہم نے ایسی کلی بولی کہ جس کے افراد سب ایک ہی جیسے ہیں ان کی حقیقتیں ایک ہی جیسے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ والی کلی نو ہے اس کلی کو ہم نو کہیں گے اور اگر ہم نے ایسی کلی بولی کہ جس کے ماتحت ایسی جزیات ہیں جن سب جزیات کی حقیقتیں جدا جدا ہیں تو ہم کہیں گے یہ والی کلی جنس ہے لیکن پھر خیال رہے کہ ہوگی وہ ان کی حقیقتیں ہی حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں فصل فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جاوے کہ ان کی حقیقت ایک ہو یہاں تک تو فصل اور جنس ایک ہو گئے جنس میں بھی یہی تھا کہ وہ ایسی جزیات پر بولی جاوے کہ ان جزیات کی حقیقتیں ایک ہو نہیں فصل نہیں نو اپنا جنس نہیں نو نو اور فصل میں یہاں تک تو ایک ایک ہی تعریف ہے کہ حقیقتیں ان کی ایک ہیں لیکن فصل ایسی کلی ہوگی جو ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے جدا کر دے جیسے ناطق اب انسان اگر صرف ہم انسان بولتے تو انسان تو تھا نو کیونکہ اس کے ماتحت سب افراد ایک جیسے تھے زید عمر بکر سب انسان اس کے ماتحت سب ایک جیسے تھے لیکن اگر ہم نے ناطق بولا تو یہ ناطق ہونا جو ہے یہ یہ انسان کو گویا کہ انسان سے آپ ایک درجہ اوپر چلے جائیں حیوان کو جدا کر دیتا ہے زیادہ امر بکر سے اور دیگر حیوان کے افراد سے جو کہ بکر غنم وغیرہ ہیں تو دوبارہ دیکھیے فصل کو فصل وہ کلی جاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جاوے کہ ان کی حقیقت تو ایک ہو لیکن کیا کرے وہ دوسری حقیقتوں سے اس حقیقت کو جدا کر دے جیسے ناطق ہونا کہ ناطق انسان کا فصل ہے کہ زید عمر بکر پر بولا جاتا ہے اور ان کی حقیقت یعنی انسان کو دیگر حقائق مثلاً بکر غنم وغیرہ سے جدا کر دیتا ہے تو گویا کہ زید عمر اور بکر کی حقیقت کیا ہے یہ انسان ہے نا یا انسان کی حقیقت زید عمر بکر بول لیں یا یوں کہیں کہ زید عمر بکر سب مل کر اگر ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ, یہ ان کی تعریف کو دیکھا جائے تو یہ انسان ہے اب انسان کو ناطق ہونا یا اس انسان کی بجائے آپ حیوان پر آ جائیں سیدھا انسان بولیں گے تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے عمر بکر پر اگر حیوان کا اطلاق ہوتا ہو تو گویا کہ نطخ جو ہے ناطق ہونا جو ہے یہ اس کو دیگر اپنے حقیقتوں سے جدا کر دیتا ہے گویا کہ اگر کسی چیز کے تحت دو حقیقتیں پائی جا رہی ہوں اور کوئی ایک چیز آ کر جدا کر دے دوسری حقیقتوں سے تو یہ اس کا اس کے لیے جو ہے وہ فصل بن جاتی ہے بس آسان سی سمجھنے کی چیز یہی ہے کہ فصل حقیقتوں ایک جیسی حقیقت یعنی وہ, وہ کلی ہے کہ جو ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے جدا کر دے کسی <coughs> کلی کے تحت مختلف افراد پہ جا رہے ہیں اور ان کی حقیقتیں جدا جدا ہیں یا ان کی حقیقتیں ایک جیسی ہیں لیکن ایک جیسی حقیقتوں کے باوجود ان کے اندر فرق آ سکتا ہے اگر کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو چنانچہ نطخ کا لفظ جو ہے وہ حیوان اور حیوان کے دیگر جو افراد ہیں انسان اور حیوان کے جو دیگر افراد ہیں فرض اور حمار اور ان کے درمیان جو ہے وہ فصل کر دے گا تو اس کلی کو فصل کہیں گے لیکن ہوگی وہ پھر بھی حقیقت ہی حقیقت کے افراد کے تحت داخل ہوگی اب ہم آتے ہیں کلی ارضی کی طرف کلی ارضی کی دو قسمیں ہیں خاصہ اور ارض عام اب یہ ذہن میں رہے کہ ہم کلی ارضی کی بات کر رہے ہیں کلی ذاتی کی نہیں کلی ذاتی میں کیا تھا کہ وہ اپنی جزیات کی یا تو پوری حقیقت تھی یا پوری حقیقت نہیں تھی لیکن اس کا جزو ضرور تھا لیکن کلی عرضی وہ تھی کہ نہ حقیقت نہ حقیقت کا جز اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کلی عرضی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے چنانچہ خادثہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو جیسے ظاہر ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے اور انسان کے ماتح جتنے بھی افراد ہیں زیادہ عمر بکر ان سب کی حقیقتیں بھی ایک ہی ہیں تو ایک جیسی حقیقت کے افراد کے ساتھ جو چیز خاص ہو جائے گی اس وہ, وہ کلی جو خاص ہو اس کو ہم کلی عرضی کہہ دیں گے اور یہ بات تو سمجھ میں آ نا آسان ہے کہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو ایک ہی حقیقت کے افراد زیادہ امر بکر ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے انسان کے ماتحت جتنے بھی افراد آئیں گے چاہے وہ تین ہوں چاہے بیس ہوں چاہے ایک لاکھ ہوں یا ایک کروڑ ہوں ان سب کی حقیقتیں ایک ہی ہوں گی کیونکہ یہ انسان کے ماتحت داخل ہیں تو اب ایسے ایسے افراد پر اگر کوئی چیز بولی جاتی ہے جن سب کی حقیقتیں ایک ہیں تو پھر وہ کلی عرضی ہوگی <coughs> عرض عام وہ کلی عرضی ہے جو چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق آوے چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر جیسے ماشی پاؤں سے چلنے والا اب یہ پاؤں سے چلنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے یہ بکر بھی ہو سکتا ہے غنم بھی ہو سکتا ہے ہمار بھی ہو سکتا ہے اب انسان کی حقیقت الگ بکر غنم کی حقیقت الگ تو مختلف افراد کی حقیقتوں پر یا مختلف حقیقتوں والے افراد پر صادق آنے والی جو چیز ہوگی وہ عرض عام ہوگی اگر وہ کلی ہے یعنی کلی ارضی اگر وہ کلی عرضی ہے تو چنانچہ مختصر سمجھنے کلی عرضی کی جو دو قسمیں ہیں اور اگر تو کلی عرضی کو ہم نے بولنا ہے ایسے افراد کے ساتھ جن سب کی حقیقتیں ایک ہی جیسی ہیں اچھا یہ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کلی عرضی سمجھ نہیں آئی نا جی دیکھیے کلی عرضی کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ یہ کلی ذاتی سے ہٹ کر ہے کلی عرضی ہے گویا کہ کلی عرضی وہ ہوتی ہے جو اپنے ماتحت افراد کی حقیقت نہیں ہوتی حقیقت بھی نہیں ہوتی حقیقت کا جزو بھی نہیں ہوتی جیسے ہم نے کہا تھا ظاہر ہونا اب ظاہر ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ظاہر <تصفح> <تصفح> ہونا انسان کی حقیقت میں شامل نہیں ہے ہنسنا اگر انسان <تصفح> نہیں بھی ہسے گا تو انسان تو رہ گئی تو اب کلی ارضی کے ماتحت جی کلی ارضی کے ماتحت ہم نے دو قسمیں پڑھ لی ہیں پڑھ لی ہیں دوبارہ پڑھ رہے ہیں ایک ہے خاصہ ایک ہے ارض عام <تصفح> پہلی قسم ہے خاصہ خاصہ وہ کلی ارضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ جیسے زاہک اب زحق یعنی ہنسنا اچھا یہ والوں کو میری آواز بہت کم آ رہی ہے کیا سارے یا وائس اوکے جی جن کو پھر کم آ رہی ہے وہ ایک مرتبہ دوبارہ لاگ ان ہو جائیں ممکن ہے کہ کوئی اور وجہ ہو جی تو کلی ارضی کے تحت ہم نے کہا کہ دو قسمیں آئیں ایک خاصہ اور دوسری ارض عام خاصہ وہ کلی عرضی ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ چنانچہ اب ذاحق ہونا جو ہے وہ وہ انسان کا خاصہ ہے نا انسان ہی صرف ہنستا ہے نا ذاہق انسان ہنستا ہے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانور ہنستے ہوں گے لیکن ویسے دیکھا جائے تو ایک ہنسی چونکہ یہ ایک عقل کا اور اس کا تقاضا ہے تو یہ صرف انسان کے ساتھ خاص ہے ظاہر ہونا اب یہ ذہق جو ہے یہ انسان کا خاصہ مان لیا ہم نے ٹھیک ہے کہ یہ کلی یہ کلی عرضی ہے کیونکہ ذہق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی حقیقت کا جز نہیں ہے اگر ذہق نہیں بھی ہوگا تو انسان انسان رہے گا لیکن اگلی بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو ذہق ہے یہ انسان کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی حقیقت کے ساتھ شامل ہے کیونکہ انسان کے ماتحت جتنے افراد ہیں ان کی حقیقت ہے ہی ایک انسان کے ماتحت زید ہو عمر ہو بکر ہو خالد ہو اور جو ہے وہ جتنے بھی افراد ہوں گے انسان کے ماتحت ان سب کی حقیقتیں ایک ہی ہیں تو جب حقیقتیں ایک ہو گئیں ان سب ایک حقیقتوں والے افراد کے ساتھ اگر کوئی کلی ارضی لگتی ہے وہ کلی ارضی خاصہ ہوگی وہ کلی عرضی خاصا ہوگی اگر اس کے ماتحت افراد سب کی حقیقتیں ایک جیسی ہیں جی یہ بات سمجھ میں آ گئی اب آگے چلتے ہیں ارض عام عرض عام بھی ہے تو کلی ارضی ہی اس کا تعلق بھی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے کہ ارض عام جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کسی ان کا وہ حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو ایسا کچھ نہیں ہے. ہے تو وہ نہ حقیقت نہ حقیقت کا جز لیکن یہ عرض عام یہ کلی وہ ہوگی جو چند مختلف افراد کی حقیقتوں پر صادق آوے جیسے معاشی اب معاشی ہونا سب سے پہلی بات تو یہ کہ معاشی ہونا یہ کیا ہے یہ یہ کلی عرضی ہے کیونکہ پاؤں سے چلنا پاؤں سے چلنے والا معاشی یہ کلی ارضی ہو گئی کہ اگر کوئی پاؤں سے نہیں چلے گا تو بھی اس کی تعریف پر فرق نہیں پڑے گا اسے پاؤں سے چلنا ایک الگ قسم ہے اچھا اب یہ انسان بقر دو چیزیں لے لی ہم نے انسان و بقر اس کے لیے یہ عرض عام ہوگا کیوں اگرچہ انسان بھی پاؤں سے چلتا ہے بقر بھی پاؤں سے چلتی ہے لیکن انسان کی حقیقت الگ ہے بقر کی حقیقت الگ ہے انسان کے ماتحت جو افراد ہیں ان کی حقیقتیں الگ ہیں اور بقر کے ماتحت جو افراد ہیں ان کی حقیقتیں الگ ہیں تو دو مختلف حقیقتوں والے لوگوں کے اوپر چیزوں کے اوپر اجسام کے اوپر اگر کوئی کلی بولنی ہے ہم نے جن کے افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو ایسی کلی کو بولنے کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ کلی عرض عام ہے کیونکہ اس کے ماتحت جو افراد ہیں وہ مختلف ہیں ان کی حقیقتیں مختلف ہیں <coughs> چلیں ایک دو مثالوں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا اور بھی آسانی سے کہ یہ کیا ہے ایک دوسرے کے لیے جی آگے چلتے ہیں سوالات سے ذرا بات واضح ہوگی جیسے ہم کہیں کہ گوشت کھانے والے حیوان جی جی بالکل تو گوشت کھانے والے حیوان الگ ہوں گے اور بکر جو ہے وہ گھاس کھانے والے حیوان یہ الگ ہوں گے اس کی حقیقت الگ ہوگی انسان کی حقیقت الگ ہوگی لیکن ان سب کے اوپر ماشی کا لفظ فٹ آتا ہے کہ ماشی سارے ہیں انسان بھی ہیں زیادہ مر بکر بھی ماشی ہے بکر بھی ماشی ہے شیر بھی ماشی ہے سب پاؤں سے چلتے ہیں اب چونکہ حقیقتیں سب کے جدا جدا ہیں لیکن ان کے لیے ایک ایسی کلی عرضی ہے جو سب پر متفق آتی ہے چلنے والا اب چلنے والے سارے ہیں لہذا ہم اس کو عرضے عام کہیں گے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر اگر اس کلی کے ماتحت افراد ایک ہی حقیقت سے وابستہ ہیں تو یہ خاصہ ہے اگر اس کلی کے ماتحت افراد جو ہیں وہ مختلف حقیقتوں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کلی عرضی عام ہیں بس اتنا ہی فرق ہے جی اچھا اب چلتے ہیں آگے یہ بتلائیے گا کہ حیوان اور فرس ان کا آپس میں کیا تعلق ہے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ حیوان یہ فرس کے لیے کیا بن رہا ہے مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ حیوان یہ اس کے ماتحت افراد ہوں گے فرس بھی اس کے ماتحت ایک فرد ہے اور انسان بھی حیوان کے ماتحت ایک فرد ہے اب پہلی بات تو یہ طے کرنی ہے کہ فرس حیوان کے لیے کیا یہ کلی ذاتی ہے یا کلی عرضی ہے پہلے تو یہ بات طے کریں گے پھر ہم اگلی قسمیں بعد میں کریں گے جی اور بھی بتا دیں غلط ہے صحیح ہے سب جواب ضرور دیں جی جی بالکل صحیح کہا آپ سب نے یہ کلی ذاتی ہو گئی کیونکہ فرس جو ہے وہ حیوان کی حقیقت کا ایک جزو ہے حیوان کے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں یا حیوان کی جو حقیقتیں ہیں اس کے ماتحت حیوان ناطق بھی ہے اور حیوان ساحل بھی ہے اور دیگر حیوان بھی ہیں تو فرس بھی حیوان کے ماتحت ایک فرد تو ہے حیوان کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت تو ہے ساری حقیقت نہ صحیح لیکن اس کی حقیقت کا ایک جزو تو ہو گیا تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ کلی ذاتی ہے کلی ارضی نہیں ہے اب اگلی بات یہ کہ کلی ذاتی میں سے کون سی قسم ہوگی کلی ذاتی کی हेज गणेश जी जी बाकी और भी बताइए जी साहिल का मतलब मैं मैं बताता हूं ये तो बच्चों का हमला भी हो गया वैसे मम जस्ट की बॉय मम माय प्ले मो टिक टिक गो डस्टर्स टिक टिक गो डस्टर्स ना Okay, just keep going. <laughs> جی جزاکر اللہ <laughs> جی بتائیے کہ یہ <laughs> جی جزاکر اللہ کہ یہ جزی uh, کیا نام ہے uh, فرس ہونا جو ہے وہ حیوان کے لیے یہ جنس بنے گا یہ کلی ذاتی تو ہو گئی اب کلی ذاتی میں سے یہ جنس ہے نو ہے یا فصل ہے جی ہاں یہ, یہ جنس ہے آپ سب نے ٹھیک کہا یہ جنس ہے کیونکہ حیوان کے ماتحت بہت سارے افراد ہیں حیوان میں حیوان کے جو افراد ہیں ان سب کی حقیقتیں مختلف ہیں ناتک ہونا الگ حقیقت ہے اور فرس ہونا الگ حقیقت ہے اور مختلف اور بھی حقیقتیں پائی جاتی ہیں حیوان کے ماتحت تو اس لیے فرض جو ہے یہ جنس حیوان جو ہے وہ جنس ہے فرض کے لیے جی اب اگلی جسم میں جسم اور انسانی اس کو آپس میں دیکھیے کا اس کا تعلق کیا ہے جسم انسانی جسم اور انسانی پہلی بات تو یہ طے کرنی ہے کہ کیا جسم انسان کا تعلق جسم کے ساتھ یہ سی کلی ہے کلی ذاتی ہے یا کلی ارضی ہے کیا یہ کلی ذاتی ہے جسم ہونا جسم ہونا انسان کا انسان کے ساتھ اس کا تعلق کلی ذاتی کا ہے یا کلی ارضی کا ہے جی, یہ ہے. انسان کا تعلق جسم کا تعلق انسان کے ساتھ کلی ذاتی والا ہے کیونکہ انسان کے جسم کے ماتحت اور بھی بہت سارے افراد ہیں انسان کا بھی جسم اس میں شامل ہے اس کے ماتحت جو ہے وہ آ, پتھر کا بھی جسم ہو سکتا ہے درخت کا بھی جسم ہو سکتا ہے اور بھی مختلف اجسام جو ہے وہ, آ, داخل ہو سکتے ہیں جسم کے تحت تو انسان کا تعلق جسم کے ساتھ یہ کلی ذاتی ہو گیا اتنی باتوں طے ہوگی اب کلی ذاتی میں سے کیا یہ کلی کیا یہ جنس ہے یا نو ہے یا فصل ہے Thank <laughs> <laughs> you. جی ہاں یہ جو ہے جسم کے ماتحت بہت سارے افراد داخل ہیں اور ان کی حقیقتیں جدا جدا ہیں اب جسم جسم کے ماتحت جو افراد ہیں اس میں انسان بھی آئے گا اس میں پتھر بھی آئے گا اس میں درخت بھی آئے گا اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی میکنی! تو جب افراد مختلف ہیں تو ان سب افراد کے ساتھ اگر بولا جائے گا تو یہ جنس بنے گی. بابا! بابا! بابا! جی تو آج اتنا ہی کافی ہے جی آپ باقی مثالوں کو اپنی طرف سے حل کیجئے گا اور اس کو ہم باقی انسلا کو دوبارہ پڑھیں گے کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اگلا سبق شروع کریں گے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کریں گے اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اگلا سبق پڑھ لیں گے لیکن یہ اہم اسباق ہیں ان کو تسلی سے غور سے اس میں چاہے کچھ دن اور بھی لگ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ کنسیپٹس یہاں کلیئر ہو جائیں گے اور صحیح طرح جو ہے وہ حل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی تو ابھی تک جو بات ہوئی ہے آپ سب کو میں گئی ہے یا کوئی اشکال رہ گیا اگر کوئی سوال کوئی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر بعد میں پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت سبق ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اشکال نہیں پیدا ہوتا بعد میں جب انسان اس کو دوبارہ یاد کرتا ہے میں ہے تو پھر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اگر کوئی سوال ہو تو اس کو آپ مجھ سے گا مجھے ان دیں اگلے اس کا جی پھر جی بیٹے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی السلام علیکم و رحمۃ اللہ واقع ala sala da da da da da